بھی ضرورت نہیں بس آج بھی پیسہ محنت تو ہر اچھے کام کے لیے اسلحہ کے لیے محنت سالن کو صحیح رکھنا ہے تو آپ کو فریج میں رکھنا پڑے گا گرمیوں میں رات بھر میں اور سردیوں میں نہیں رکھنا باہر رکھنے کو خراب ہو جائے دنیا کے اندر خود کپو خرابی موجود ہے دنیا میں خود بہت دنیا خرابی کی طرف جا رہی ہے سب کے سب کے ہے رہ فنا جا رہا ہے ہر کوئی پوی سوئے فنا آتی ہے ہر چیز سے کئے فنا پہ ہے ہر طرف چوئے فنا ایک دن مرنا ہے آخر موت دے کرنے دے جو کرنا ہے آخر ایسا کوئی ہے شادیار ایمبولینس نہیں آئی تو گاڑی میں لے جائے گی اسپتال جا کے اس کا انتقال ہوگی ادھر ملیمہ ہو رہا ہے اور ادھر کا انتقال ہوگا یہ آئے دن کے مشاہدات ہیں ہمارے رات کو جو ہے اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری ہو نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے بس نکلے اور جا کے شہیدوں میں تعمیر نہ ہو جائے کیونکہ ان کی آواز لگ چکی فرشتوں نے ان کو غسل کرایا ان کی شہادت کے بعد دوا کے تماش کو ہم تو جلدی تو شارٹ کٹ سے مسافت رہے گی اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اللہ تعالی جیسے اللہ تعالیٰ ہے وہ اپنے رکھنے پر آتے جب لکھی ہے وہ اسی حالت میں جائے گا نہیں ہوگا تو وہ بس آپ کے اٹیک ہو گیا یہ کیا ہوگا جب لکھی ہے تو جائے گا اس وجہ سے کوئی نہیں جانا اور اللہ تعالیٰ کام کیسے بھی حالات آ گئے لیکن اللہ بکر یہ ہٹنے والا نہیں یہ دبا پیچھے ہٹنے والا نہیں کسی نے اپنی تعلیم نہیں کٹوائی کسی نے اپنے, اپنے کچھے نہیں سب کو یقین ہے کہ جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شکل میں کیوں نظر آئے اگر ہم ایسا کر لیں گے پھر چڑھ جائیں گے کیا بہت سے بچ جائیں گے کوئی ہمیشہ ہمیشہ زندہ آئے تو پھر ایسا کرنے کا فائدہ کیا اس لیے ہمت کرنی چاہیے ہم کمزوری اگر حکیم کے پاس ہے ابا بھی ویسے حکیم صاحب کے پاس ہے کہا کہ دوا دینے گئے تو دل کی دوا دل کا ڈاکٹر جان کے دے گا تو اس کی گاڑی میں کیا دوا دوں دل کا کپڑوں ہے یا تو پہنچے سے لوگ ہو تم کو لگائی تو نہیں لوگوں سے لگائی چاہیے تو ڈرے نہیں اللہ وعدہ بنے اور اس کے بڑی ضروری جب کہنے پر لمبا نہیں پڑے فرمایا لوگوں کو دو تو نہیں لوگوں کام تو ہنسنا ہی ہے اسے جانے جب تک ہم تیریں گے تو ہستا ہی رہے گا اسلائی اعتبار میں ہی ہے اتنا کہ اس پر بھی سر, سر جھکانا ہماری بلندی جو سر نہیں جھکاتا اللہ تعالی کے سامنے تو کے کا جاتا آؤ, جبتو, جبتو, جبتو, ہو خود کو خود کرو لا یار تم کو جھکتے نہیں ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ اتنا بڑا افسوس کی بات ہے اس بات کو آگے پھیلائیں سن کے تو نہیں سب سے کہیں اور نہیں اللہ کا شکر ہے لیکن ایسے سننا ہو جاتا ہر ایک کو ا کے ہمیں سر شکو کو شاداب رہے تدایے سے رہے الگ کی دعا دی نہیں ہے یعنی سب سب تو رہے میرا وہ الگ الگ ہاتھ نہ ہو وہ نہیں کرتے آسان. راستے میں روک کے ایسی بات کرنا یاد نہیں ہے تو جیسے ماشاء اللہ جماعت والوں کا کام ہے تبدیل جماعت کا کام کسی شعبے میں آدمی جوڑ جائے اللہ اپنی اصلاحا کے بنے کہ ذرا بھی تو ایسا اللہ والا جس دل نے پیا انہیں تمنا برسوں خوشبو سے یہ کافر بھی مسلمہ ہوں گے اور اس کی خوشبو سے مسلمہ بھی مسلمہ ہوگا کی تو جو ہے وہ مشکل میں ہی پھنسا رہتا نماز میں بھی نہیں رکھتا یہ تو مسئلہ نہیں ہے لطیفہ ہے لیکن ایسے لباس سے نہیں جب علاشت پہ آدمی معلوم ہوتا ہے میں تعالیٰ خوشٹ والوں ہوتا ہے اس لیے رہنماؤں کا لباس رہنما والوں کے رہنما کی طرح ہوتا ڈالا جس میں صدر اچھی طرح کو ہو لباس کا مطلب صدر پوشیدہ شدہ ہے آج صدر ہی چپ رہے تو لباس کا کیا فائدہ مرنے والا تجھے اس نے میں میں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جائے تماشا نہیں کسی مقصد کے تحت نمائے ہیں بھائی تو نہیں نے ہوتی ہے شام ہوتی ہے دفتر میں یا دکان میں ہے جو جہاں بھی ہے امتحان میں گھر میں دفتر میں یا جہاں بھی ہے ہمارا امتحان ہے گھر میں یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے کیسے بہت بلند افلادہ اور دے دے جگہ دفتر میں ہو تو دفتر کے اوقات کا خیال رکھیں کتنے بجے آنا ہے کتنے بجے جانا ہے دکان میں ہو تو دکان میں خیال رکھیں کہ دکان میں دو نمبر چیز نہ دیں دی باتیں نہ کریں تصویر اگر ہے تصویر کو بٹا دیں ڈبے میں چلو بھائی دکان چلیں گے اشتہار تو ہونا چاہیے لوگوں کی نظر تو پڑے گی نا بنا ہے یا नहीं अपनी بہو بیٹیوں को نہیں ہوں سب نے مطلب آئی سراہ کیوں نہیں کریں بہت آسان ہے اس بھی ہمیں بھیجا کہ کیا یاد کیا تم لوگوں نے وہاں سر نہیں تھا جا رہا ہے ہر جگہ جا رہا ہے نہیں جا رہا تو جہاں جانا چاہیے وہاں کے لیے ٹائم نہیں ملتا دیکھ بھال وہی دیکھیں تو لبو میں بیٹھے ہو گئے تو ملتا ہے شکار کر کے پکا کے کھلایا مر باپی میں سوچا کہ مر باغی نام کیوں آدمی پانی پر رہنے والا جو پانی کے اوپر بنتا ہے اور وہ لوگ اس کی آواز ٹیپ کر لیتے ہیں کیسے مداح سے اس کا شکار ہو رہا ہے آواز اس کی ٹیپ کر دی جیسے اور ٹیپ کر کے جہاں شکار کرتا ہے وہاں پہ لگا دیا وہ سمجھتا ہے اور لوگ آدمی بھی ہے وہاں ہے یہ مزاج بن جائے گا ایک آدمی ثابت نہیں ہو جاتا یہ سب چڑھو اللہ کو یاد کروایا شراب شراب شراب سے بہت ہی شراب ہے اللہ کی محبت کی شراب اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب ہے شراب ہوتی ہے جو آدمی کو آخل آدم کو ماوف کر دیتی اور بیوی بی میں فرق ختم ہو جاتا ہے, سے وہ مد، ہے، نہیں اور جب اللہ تعالیٰ شراب پیتا ہے اوپر ہوئی تو پھر, پھر وہ کے ہے۔, دنیا کی شراب تو پیتا ہے اور وہ شراب پیے تھوڑا سا قرآن سن کا پلادو جو اللہ جی بہت پیے وہ شراب پی کے بدروئی بڑا دلکی دلکی. کہتے ہیں کہ شراب کو آدمی ماتوا آدمی کو شراب کی کرنی اتنا پیتا افسانوں سے یہ جو دال کے لوگ اسی طرح کام پھیلا دو تفاتی گندگی کو پیدا کر دیں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے پڑھے تو اس کو منع کرے خود بھی نہ پڑھے اور کسی کو پڑھنے کا مشورہ ملا تو کوئی پڑھے اور کوئی گھر میں ایسی چیز لائے بٹھوں کے افسانے وغیرہ تو اس کو کنارے لگا دیں ایسی ٹوکری میں جو جو اسی جگہ اللہ رسول کا نام نہیں ہوتا یاد ہے رکھنا چاہے وہاں ڈالتے تو یہ اس طرح کے لوگ اتنا شراب پیتا تھا پینتالیس سال کی عمر میں اس کا احتجاج ہوا لوگوں نے یہی کہا کہ منٹو نے شراب نہیں شراب نے تو وہ شرادی جو ہے سردی لگی نہ جو پیشاب کیا تو بولا ساتیا اور یہ شراب یہ کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی میرے پینے کو آسمانوں سے اور دنیا والے محرد میرا پیتے جو زمین سے نکلتی ہے اور ہر سال کی آمد کو معاون کرتے تھے نا جائز تو ایک آدمی یہ مراد ساتھ بننا یقینی نہیں دادا بننا ہی نہیں موت کا آنا زیادہ تک جان ہے جس میں باقی ابھی تک جانتے آخروں کا ہمیں یہ احسان ہے بٹانے کو کالا پانی میں جو ہے وہ شہید کر دیا کر دیا گھر جتنے مداری سے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کر دیا اور وہیں سے بالکل جو ہے وہ چمکنے گا لہٰذا یہ مٹنے والی چیز نہیں جب تک یہ رہے گے جب تک یہ دنیا رہے گی جب یہ نوازی یہ اللہ تبھی اتنا قیامت قائم نہیں ہوگی ہم کا اللہ. اللہ. اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا تو تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تو ہے جب اپنے نہیں تو اللہ تعالیٰ تھی نیت مجھے بندہ میرے پڑ رہا رحمت برسے دس رحمتوں کا مانا ہے سکینا نازر ہو اور شیتان اس لیے کہ اپنی بیٹیوں میں دعویٰ کر رہا ہے جو کرنا چاہے اس کا علاج ہوتا ہے اللہ والے کیسے اللہ کا راستہ طے کیا جاتا ہر کام سیکھا جاتا ہے کتاب میں پڑھ کے نہیں ہو سکتا اور آپ موجود ہے آج ہی موجود ہیں چار پتا چلا طرح آدمی کا ایک جلیبی جلیبی والے سے سیکھے ہوئے نہیں منائے جاتے اتنا بڑا دین ہم چاہتے ہیں بس ہم تو ہاتھ میں قرآن پڑھ رہے تجربے کے ساتھ اتنا آسان ہے تجربے کے ساتھ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور ہم پڑھنے نہیں ملے گا لیکن پندرہ منٹ مجھے خالص نہیں دیا کہ میرا قرآن صحیح آخری بھی آئین درمیان کا حال ہے اگر ہمارے قرآن ہوا نہیں یہ قرآن ہمارے لیے اگر ہم نے صحیح پڑھا تو ہماری شکار کرے گی اور اگر ہم نے نہیں پڑھا تو ہمارے بلا اچن کرے گا یہ پڑھتا نہیں تھا اپنا درست نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں کہ ہر محنت میں آج کو اللہ کا شکر ہے کہہ نہیں سکتا کہ ہمارے محنت میں کوئی خالی نہیں محلے میں چار چار تو ہو سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ऐसा ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا محنت میں ایک بھی پڑھنا چاہیے اگر پہننے میں اسکول نہیں بھی ہے تو آپ کی کیا تعلیم کی تھوڑی سی محنت کوشش کرے عورت نے جو قرآن ادا دینا قرآن غریب کو قرآن پرانے کو اس کی تجویز کے ساتھ ایک بچہ جا رہا اس نے پڑھ پڑھا بڑیا کو الٹی آ گئی ہے الٹی آ گئی ہے لکھ کے دیکھے ایسے ہی پڑھا جائے کتنا مطلب بدل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے اور ہم نے جلدی میں پہنچا اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کا بند جو ہے کتنا فرق ہو جاتا ہے ماہر تبدیل ہو جاتے تو تھوڑی سی اپنے زندگی پہ ہمیں غور کرنا چاہیے آخری بات ہوں. یہ ہے ہمیں کرنا کیا ہے گھر میں, رہا ہوں. کرنا کیا ہے؟ یہ نمبر میں نے بھی کوئی بچہ ہو آف کیونکہ شراحت صحیح ہوتی ہے جو پڑھایا تھا وہ ایسے ہوتا ہے کہ بس آج بہت ہوتا ہے کسی اپنی نمبر دو ایک روٹی داڑھی طرف سے رکھنا واجب ہے اس سے کم میں کٹانا یہ حدود میں رکھنا بھی ضروری ہے یہ حدود ہے اس سے بڑھ جائے تو ناجائز گنا شروع ہو جاتا ہے ناجائز ہوتا ہے بڑھانا لہٰذا اہتمام کے بعد ہر ہر جمعے کو اگر کم کر لیں گے یا برابر کر دیں گے اگلے جمعے تک ان شاء اللہ ٹائم نہیں ملتا اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے اور اسی طرح کے بعد کاٹتے ہیں پتا چلا ایک مٹھی کے پاس کاٹنا چاہے گاڑی نہیں تو کچھ نہیں नहीं والوں بھی کام آئے گی آپ نے بڑی پوچھوں والوں کو دیکھ کے چہرے اندر پھیر دیا جو سُبھالا تھا یہاں پہ موچے نہیں تھے یہاں پہ آواز کم تھی یہاں جباد جب جب اتاار جب بیٹھ کے روزانہ میں جاتا تھا کتنا حصہ لیا نہیں لیکن یہ چاہتے اپنے بڑوں کے نقشے والے سنگت کی روشنی کو پھیلانا یہ چار آبادی دن روزانہ اور مجھے یاد ہے اس لیے ہم جو ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی سمجھنا یہ طرح تکنیکا نام داؤن کا نام مخصوص نہیں ہے مخصوص یہ ہے کہ میری بسمہ ہو جاتی چونکہ داڑھی ہے اس بار اس وجہ سے اس کو سننے سے اور استقامت آتی ہے دیکھو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی یہ کسی کا کام نہیں یہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اللہ تعالی میں نے اپ کیا میرے احسان کو جیسے حس نے سے نوابا ہے میرے باطن میں بھی پیدا و فساد کی جو کرتا ہے ظاہر اور باطن کا فرق ہے اللہ کی تعریف کا حقیقہ حمت یہ ہے کہ تیرا مولا نا نافرمانی کی حالت میں نہ دے آج تعالیٰ نافرمانی کی حالت کیا ہے اور پابندی سے ان کو افشائے نماز لوگ ہے نا شائستہ حرکتوں سے کوئی نقصان اعتراف کیا جو दिया دیا تھا پہ جو مجبور وہ آ लेकिन تھے لیکن کہ آنے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا جیسا میں نے وہ شاید ہی کیا گیا پردرشن نہیں کیا گیا کام نہیں کیا کام کی بات ہے سینسر کر دیا گیا تو کے دی، ان کے پاس ان کے ہاتھ میں ہی ہے ہم اس سے کیا تبت رکھ سکتے ہیں یہ تو نسارا کے ہاتھ پہے, میں ہے دشمر کے ہاتھ میں ہمارا کوئی ساتھ دے گا, ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا ہم بزرگوں سے بچاؤ کیا ہے حفاظت کی تو بات ہمارے ہماری اتنا یہ کوئی دینداری نہیں ہے بزرگوں کی تصویر موبائل میں رکھنا ہے بچے کی بادل وغیرہ بچے کی رکھتے بچہ زندہ موجود ہے تو اس کو زندہ کیوں نہیں تصویر رکھنا کیا ضروری ہے منا کر دیا اسلام پھیلتے بنا دیں دو کٹوا لا तो نہیں لگے کچھ لوگوں نے نہیں کیا ساری سنگتیں پتا چل کہ کتنا سوال ہے چارت اور, اور میرا آپ میرے شہر کو کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو مناظر تو کہا تو سوچتے ہیں اور اس کو وزیر بنانا ہے اس کو بنانا ہے وہ چکا ہے پروٹوکل بھی ملے گا گاڑی بھی ملے گی گھر بھی ملے گا سب بات اللہ تعالیٰ ہمت بھی دیں گے چائے میں گورنر بن جاؤ ممکن ہے ناظم بن اور وفیر آدمی کا ہاتھ دیکھنے والی بات بھی گا کہ ہماری گزرست آدمی سرحد تک آج بھی پہنچ سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس پیشکش کو رد نہ کرے بلکہ قبول کرے وہ آپ نے خود ہاتھ ہے دوستی کا کہ تقوی اختیار کرو ہمارے ملی بن جاؤ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی بنانا چاہتا ہے ہم جان دو چاہتے ہیں دادا بربیوں کو پاس جاؤ گے تو یہ بہت باریکی ملے لے جاتے باریکی کیا ہے یہی باریکی کہ بچوں کو باریک کرو یہی باریکی جانا تھا وہ کیا باریکی آسانی ہو جائے گی بخار آ رہا ہے معلوم <سلام> پانی ڈالے جاتے صاف ہو رہا ہے اتنا پانی بہا رہے ہیں اور میں اگر غسل کے لیے وزل نہیں کر رہا ہوں ٹھنڈک کے لیے وصول کر رہا ہوں پانی بہنا چاہیے یہ ہے مشتمل اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جیسے باپ چاہتا ہے میرے چھ بیٹے سب مل کے کھانا کھائے ہمارے دوست ہے اور استاد وہ سارے بیٹے دو بھائی آ تو ابا چاہتا ہے میرے بچے مل کے نماز پڑھے رپا بھی مل کے کھانا کھائے के खाना ہے میرے بندے مل کے نماز پڑھے اسی لیے جماعت کو تھوڑا سا واضح کر دی اکیلے اکیلے میں لگ پڑھو سند کے تو تعالیٰ محبت نہیں ہم کتنی سکتی نہیں سکتی نہیں اللہ تعالیٰ کچھ دینے کے لیے بلا رہے کچھ دینے کے لیے نہیں بلا رہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے ہم سب کو ہمارے تقریب کروا دیجیے کوئی محروم نہ کروانی ہے یا کروا دیجیے یا ہمارے ہمارے دنیا میں چلے گئے سب کسی حضاب موقع فرما کروا دیجیے یا اللہ آدمی کو بھی بنوا تقریب پردار منتری نہیں